یمن میں تعلیم اسلام نو ہجری یا دس ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو موسا اشعری اور معاذ بن جبل کو یمن کے لوگوں کو دین اسلام کی تعلیم دینے کی غرض سے روانہ فرمایا مگر دونوں کو ایک جگہ نہیں بھیجا ابو موسا کو یمن کی مشرقی سمت میں اور معاذ کو مغربی سمت یعنی عدن اور جند کے اطراف و اکناف میں تعلیم و تبلیغ کا حکم دیا سریہ خالد بن ولید رضی اللہ عن بس نجران دس ہجری کی ماہ ربی الثانی یا جماعت الاء میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید کو ایک سریے کا سردار مقرر کر کے نجران اور اس کے اطراف و جوانب کی جانب روانہ فرمایا اور خالد کو یہ حکم دیا کہ قتال سے پہلے تین بار دعوت اسلام دینا اگر وہ اس دعوت کو قبول کریں تو تم بھی ان کے اسلام کو قبول کرنا اور اگر وہ دعوت اسلام کے قبول کرنے سے انکار کر دیں تب ان سے قطال کرنا لیکن خالد بن ولید جب نجران پہنچے اور ان کو اسلام کی دعوت دی تو سب نے بے و چرا و وطعطن اسلام قبول کیا خالد بن ولید ٹھہر گئے اور ان کو اسلام کی تعلیم دینے لگے اور ایک خط کے ذریعے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کی اطلاع دی آ حضرت نے جواب میں یہ تحریر کرایا کہ نجران کے قبیلہ بنی حارث بن کاپ کا وفد ہمراہ لے کر مدینہ آئیں آپ کی تحریر کے مطابق خالد بن حارث کا وفد لے کر مدینہ حاضر ہوئے آپ نے ان کو نہایت عزت و تعظیم کے ساتھ ٹھہرایا شروع ماہ زی قادہ سن دس ہجری میں جس وقت یہ لوگ مدینے سے نجران واپس ہونے لگے تو آپ نے ان پر قیس بن حسن کو سردار مقرر کیا اور وقت کی روانگی اور واپسی کے بعد امر بن حزم کو بغرض تعلیم فرائض و سنن و احکام اسلام اور وصولی صدقات کا عامل بنا کر روانہ کیا اور ایک فرمان لکھ کر ان کو عنایت کیا اس کا مضمون یہ ہے یہ اللہ اور اس کے رسول کا فرمان ہے اے ایمان والو اپنے عہدوں کو پورا کرو یہ عہد نامہ ہے محمد رسول اللہ کا عمر بن ہضم کے لیے جب ان کو یمن کی طرف عامل مقرر کر کے بھیجا ان کو حکم دیا ہے کہ تمام امور میں تقوی اور پرہیزگاری کو ملحوظ رکھیں تحقیق اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں اور نیکوکاروں کے ساتھ ہے اور ان کو حکم دیا کہ حق کو مضبوط پکڑیں جیسا کہ اللہ کا حکم ہے اور لوگوں کو خیر کا حکم دیں اور خیر کی بشارت سنائیں اور لوگوں کو قرآن کی تعلیم دیں اور اس کے معنی سمجھنے کا طریقہ بتلائیں اور لوگوں کو منع کر دیں کہ کوئی شخص قرآن کو بغیر طہارت کے ہاتھ نہ لگائے اور لوگوں کو ان کے منافع اور مدار سے باخبر کر دیں حق اور راہ راست پر چلنے میں لوگوں پر نرمی کرنا اور ظلم کرنے کی حالت میں ان پر سختی کرنا تحقیق اللہ جل شاہ نے ظلم کو حرام کیا ہے اور اس سے منع کیا ہے جیسا کہ اس کا ارشاد ہے کہ لانت ہو اللہ کی ظالموں پر اور لوگوں کو جنت کی بشارت دینا اور اعمالِ جنت سے خبر دینا اور جہنم سے ڈرانا اور اعمالِ جہنم سے آگاہ کرنا اور لوگوں کو اپنے سے مانوس بنانا تاکہ لوگ تم سے دین سمجھ سکیں اور لوگوں کو فرائض اور سنن اور احکام حج اور احکام عمرہ کی تعلیم دینا اور نماز کے متعلق لوگوں کو یہ بتلا دینا کہ کوئی شخص چھوٹے کپڑے میں اس کو پشت پر ڈال کر نماز نہ پڑھے مگر یہ کہ وہ اس قدر کشادہ ہو کہ اس کے دونوں مونڈھوں کو ڈھانک لے اور لوگوں کو اس طرح کپڑا پہننے سے منع کر دیں کہ آسمان کے نیچے اس کی شرم گاہ کھلی رہے اور اس سے منع کر دیں کہ کوئی شخص گردن کی جانب میں بالوں کا جوڑا نہ باندھے اور اس سے بھی منع کر دیں کہ جب آپس میں لڑائی ہو تو قبیلہ اور خاندان قوم اور وطن کے نام پر نصرت اور حمایت کے لیے کوئی نعرہ نہ لگائیں بلکہ ایک خدا کی طرف اور اس کے حکم کی طرف آنے کی لوگوں کو دعوت دیں اور جو شخص اللہ کی طرف نہ بلائے بلکہ قبیلے اور خاندان یعنی قوم اور وطن کی طرف بلائے تو ان کی گردنوں کو تلوار سے سہلایا جائے یہاں تک کہ ان کا نعرہ اور آواز اللہ وحدہ لاشرکل کے دین کی طرف ہو جائے یعنی قبیلہ اور خاندان اور قوم اور وطن کے نعرے سے باز آ جائیں اور لوگوں کو وضو کو پورا کرنے کا اور نماز اپنے وقت میں ادا کرنے کا حکم دیں اور نماز میں رکوع و سجود پوری طرح کریں اور خشو و خوضو کے ساتھ نماز ادا کریں اور صبح کی نماز تاریکی میں پڑھیں اور ظہر کی نماز زوال کے بعد پڑھیں یعنی زوال سے پہلے نہ پڑھیں اور عاصر کی نماز اس وقت پڑھیں کہ جب آفتاب زمین پر اپنی دھوپ ڈال رہا ہو اور غروب کی طرف جا رہا ہو اور مغرب کی نماز رات کے آتے ہی پڑھیں اور اس قدر تاخیر نہ کریں کہ ستارے نکل آئیں اور عیشہ کی نماز رات کے اول سروس میں پڑھیں اور جب جمعے کی اذان ہو جائے تو دوڑ کر مسجد پہنچیں اور جمعے میں جانے سے پہلے غسل کریں اور یہ حکم دیا کہ مال غنیمت میں سے اللہ کا حق خمس نکال لیں اور مسلمانوں کی زمین کی پیداوار میں سے صدقہ وصول کریں جس زمین کو چشمے کے پانی سے یا بارش کے پانی سے سیراب کیا گیا ہو اس میں عشر یعنی پیداوار کا دسویں حصہ واجب ہے اور جس زمین کو کنویں کے پانی سے سیراب کیا گیا ہو اس پہ نصف العشر ہے یعنی پیداوار کا بیسواں حصہ اور بیس اونٹوں میں چار بکریاں واجب ہیں اور چالیس گائےوں میں ایک گائے اور تیس گائےوں میں ایک طبیع یعنی دو سالہ بچہ اور چالیس بکریوں میں ایک بکری زکوٰۃ واجب ہے یہ اللہ کا فرض ہے جو اللہ تعالی نے اہل ایمان پر فرض کیا ہے اور جو فریضے سے زیادہ دے دے تو وہ اس کے لیے اور بہتر ہے اور جو یہودی اور نسرانی سچے دل سے دین اسلام کو قبول کرے تو وہ اہل ایمان میں سے ہے اور اس کے حقوق اور احکام وہی ہیں جو مسلمانوں کے ہیں اور جو اپنی یہودیت یا نصرانیت پر قائم رہے اور اسلامی حکومت کی رعایا بن کر رہنا منظور ہو مرد ہو یا عورت آزاد ہو یا غلام ہو ہر بالغ پر جزیہ کا دینا اور اس کے عوض کپڑے دینا اس پر لازم ہوگا بس جو شخص جزیہ ادا کر دے وہ اللہ اور اس کے رسول کی ذمہ داری میں رہے گا یعنی اس کی جان اور مال اور آبرو سب محفوظ رہے گی اور جو شخص جزیا دینے سے انکار کرے وہ اللہ اور اس کے رسول اور تمام مومنین کا دشمن ہے اللہ کی صلاح و سلام اور رحمتیں اور برکتیں ہوں محمد رسول اللہ پر سر وجہ بسر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الواث سے پہلے ماہ رمضان دس ہجری میں حضرت علی کو تین سو آدمیوں پر سردار مقرر کر کے یمن کی جانب روانہ فرمایا اور خود اپنے دستے مبارک سے حضرت علی کے سر پر امامہ باندھا جس کی تین بیچ تھے امامہ کا ایک کنارہ بقدر ایک ہاتھ کے سامنے لٹکایا اور بقدر ایک بالش پیچھے چھوڑا اور یہ فرمایا کہ سیدھے چلے جاؤ کسی اور جانب توجہ مت کرنا اور وہاں پہنچ کر ابتدا ان قطال نہ کرنا اول ان کو اسلام کی دعوت دینا اگر وہ اسلام قبول کر لیں تو پھر ان سے کوئی تعرض نہ کرنا خدا کی قسم تیرے ہاتھ سے ایک شخص ہدایت پا جائے تو یہ دنیا و مافیا سے بہتر ہے حضرت علی تین سو سواروں کے ساتھ روانہ ہوئے اور مقام قانات میں جا کر پڑاؤ ڈالا اور اسی جگہ سے صحابہ کی مختلف ٹولیاں مختلف جوانب میں روانہ کی لشکر اسلام کے سوار سب سے پہلے علاقہ مزحج میں داخل ہوئے اور بہت سے بچے اور عورتیں اور اونٹ اور بکریاں پکڑ کر لائے ان تمام غرائم کو ایک جگہ جمع کر دیا گیا بعد ایک دوسری جماعت سے مقابلہ ہوا حضرت علی نے ان کو اسلام کی دعوت دی انہوں نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا اور مسلمانوں پر تیر اور پتھر برسائے تب حضرت علی نے ان پر حملہ کیا جس میں ان کے بیس آدمی مارے گئے اور یہ لوگ منتشر ہو گئے حضرت علی نے کچھ وقفے کے بعد پھر ان کا تعاقب کیا اور دوبارہ ان کو اسلام کی دعوت دی ان لوگوں نے اسلام کی دعوت کو اپنی طرف سے اور اپنی قوم کی طرف سے بھی قبول کیا اور وعدہ کیا کہ ہم صدقات جو اللہ کا حق ہے وہ ادا کریں گے بعد ازاں حضرت علی نے مال غنیمت کو جمع کیا اور خمس نکال کر باقی چار خمس غنیمت والوں پر تقسیم فرما دیے اور اپنے بجائے کسی کو لشکر کا امیر مقرر کر کے عجلت کے ساتھ اپنے رفقا سے پہلے مکہ مکرمہ روانہ ہوئے کیونکہ حضرت علی کو یہ خبر پہنچ چکی تھی کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے حج کے لیے روانہ ہو گئے ہیں اس لیے حضرت علی یمن سے سیدھے مکہ مکرمہ پہنچے اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حجت الوداع میں شریک ہوئے